رحمن الرحمٰ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صحیح باشاء الرصل النباشہ باقی تمام سامعین خارن گرامی برادران سب کو مسنِ بار پھر سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب شریف میں سے دعائیں آج کا جو ہے آخری پیراگراف پیراگراف نمبر چودہ کا جو ہے آخری درس ہے یوں سمجھو دعا صفیہ کا یہ آخری درس ہے پانچ سو درسوں میں اور پھر ایک فائنل جو ہے جو پوری ترجمے کو بھی ان ایک دفعہ آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا پوری ترجمے کو دعائیں صفیہ کی تو وہ ملا کے ان جو ہے پینسٹھ چھ سٹھ درس ہو جائے گا ویسے دعا کی توضیح کے لحاظ سے آج آخری درس ہوگا دعا صوبیہ کہانی جی؟ تو مجموعی تو آج کے درس نمبر تین سو چھپن ابلک چونسٹھ ہے اور دعائ صیہ کا پیرگراف نمبر چودہ اور دعا صبیہ کا آخری درس عبارت کی توضیح کے لحاظ ہے تو آج جس عبارت کی توضیح ہے وہ یہ ہے نس الوقع بنوری وشکل کریم ہم تو یقلو بنا واسام یا اللہ کا یا اللہ اللہ اللہ برحمت گاہ یا ارحم بر برسرورِ کائن سلوۃ اللہم صلی اللہ علیہ محمد والمت مبارک تو آئے تو نسل کا یعنی اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اے اللہ جو ہے ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں ہم تجھ سے درخواست گزار ہیں یہ معنی ہے نسلوں کا سالیہ سلو پہلے بھی آ گیا ہاں جی نور و روشنی کے معنی میں نے پہلے بھی اس کا تجمہ پڑا ہے علامہ چل نور میں نور بمن روشنی الم نور یعنی نور روشنی کے مدد سے روشنی کے ذریعے ہاں جی نور روشنی وجہ ہی کا وجہ یہاں جو ہے یہاں وجہ ذات کے معنی میں ہے ویسے عام طور پر زبان میں وچھ ان چہرے کے لیے استعمال ہوتے چہرے کے معنی میں یہاں وض ذات کے معنی میں وشکا یعنی اے اللہ تری ذات کی تیری ذات کے نور کے ذرعے یوں من بھی نور وشکا تیرے ذات کے نور کے ذرعے الکریم تو وش کے معنی یہاں وش ذات کے معنی میں ہیں وج ان ویسے لغت میں سردار قوم ممتاز آدمی ہاں جی اور اس کی جمع و جوہ نہ ہے اس کے علاوہ اس کا تیسرا معنی چہرہ بھی ہے جو مشہور معنی ہے کا اور جانب چوتھا معنی طرف پانچواں معنی پہلو وچ کا اس کے کئی وہ ہیں یعنی کئی پہلو ہیں اس مطلب کے اور روح فرنٹ ہاں جی تو یہ معنی میں بھی ہے سامنے کے حساب سے وش استعمال ہوا ہے اور سبب کے معنی میں بھی آئے وج فلاں جس کی وجہ بتائے یعنی سبب بتائے اور ذات کے معنی میں بھی ہے طریقہ اور معنی نمبر گیارہ سطح بارہ صورت مظہر جمع او جوہ و وہ جوہ یہ سوال ہوتا ہے اس کا تو اس کے بہت سے معنی ہیں لفظ وش یہاں جو ہے ذات کے معنی میں ہیں ہاں جس چہرے کے معنی میں نہیں ہے ذات کے معنی میں ہے باقی معنی بھی ہم انسپت نہیں رکھتے یہاں داوین معنی میں سے ذات سے القامس جدید لغت میں یہ سارے معنی کیا ہوا ہے الکریم کے معنی باعزت عزت الشرف و بھا فیا سخی علی ظرف یہ سارے معنی لغت میں کیا ہوا ہے تو اب تجمہ نس الوقعبی نوری و شکل الکریم کا معنی یوں من جائے گا کہ اے اللہ تجھ سے تیری علی ظرف و باعزت ذات کے نور کا واسطہ دے کر التماس کرتے ہیں سوال کرتے ہیں یوں مانا وجہ نسل کا بینوری و شکل اللہ یعنی تجھ سے تیری اعلی ضرف و باعزت ذات اور باشرافت ذات کے نور کا واسطہ دے کر ب نور کے نور کا واسطہ دے کر التماس کرتے, کرتے ہیں سوال کرتے ہیں سوال چیز چیز سے کرتے ہیں وہ یہ بات والے پیراگراف میں ہیں ان تو یہ یا قلوب نہ سمنا بنوری معرفت کا یا اللہ اللہ اللہ برحمت کا یہ دو آکھیں جو ہیں دعا نمبر دو کا جو ہے آخری پیراگراف ہے اس کا تو ان تو کا معنی جائے یہ کہ تو حیات بخشے زندگی عطا کرے لفظ ان یہ کے معنی میں تو حیات سے ہیں آحیا یوہ سے تو یعنی تو یہ کہ تو یا اللہ تو حیات بخش تو زندگی عطا کرے یہ معنی ہو جائے گا قلوب قلب ان کی جمع ہے جس کے معنی دل عقل دماغ باطن القام میں یہ سارے معنی آئے ہیں قلوب یعنی قلب ان کی جمع دل کے معنی میں آتا ہے عقل کے معنی میں آتا ہے دماغ اور باطن کے معنی میں آتا ہے آسام جسم کے جمع ہے ہاں جی اور نور کے معنی روشنیوں پر پا لیا نوری مع دقہ یعنی تیری معرفت معروفت جو ہے لفظ عرف ہے یا عرفان و معرفتَََََََََََََ سے ہیں، اس کے معنی جاننا پہچاننا القام جدید میں یہ معنی كہ ہے جان نہ پہچاننا بس بے نور معرفت یعنی يعنى اے اللہ تیری پہچان کے نور سے تیری پہچان کی روشنی کے ذریعے یا اللہ یا اللہ،, یا اللہ یعنی اے پرو اے ذات واج بے رحمت کا رحمت کا معنی لغت کے معنی میں لکھا شفقت مہربانی رحم نرم دلی القام و جدید میں با یا حرف ندا ہے اے کے معنیٰ میں ہیں تو یا ارحم الرحمین ارحم اس میں تبدیل کا سگائے وادم ذکر ہے سب سے زیادہ رحم و شفقت کرنے والا ارحم یعنی سب سے زیادہ رحم و شفقت کرنے والا سب سے زیادہ لطف و کرم فرمانے والا ارحم کا معنی یہ ہے راہمین جو ہے راہمن راہمَََََََََََُ جس کا محرت ہے اس سے جے رحم کرنے والا راہمین جمع ہے راہمن کی یعنی اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا آرحم الرحمین کا مانا یہ بن جائے گا راہمین مانا رحم کرنے والے بوچے رحم کرنے والے تو آرحم الراہمین یعنی اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے شفقات و رحمت کے مانی شفقات بھی اے شفقت و لطف و کرم و مہربانی کرنے والوں میں سب سے زیادہ شفقت و لطف و کرم و مہربانی فرمانے والا تیرے رحمت کا واسطہ اب رحمت کہ یعنی تیرے رحمت کا واسطہ یہ مانا جائے گا تو اب جو ہے اس کا پورے تجمہ جو ہے انتو ہی یا قلوبنا واسطہ منا بنوری ماری کا ہاں جی ياللہو ياللہو ياللہو یا اللہ اللہ یا اللہ اس سے پہلے جو دعاغدہ نس الو کا بنوری و کریم ان تو یا قلوب نہ واشہ منع بنوری معرفتِ یا اللہ اللہ اللہ برحمت کے ارم الرحمن تو اس کا جو ہے پوری ترجمہ کریں تو اس پوری عبادت کا تجمہ شو جو ہے یہ بن جائے گا کا نوری کا. يا اللہ سلکہ بنور وشق ال کریم انتوحیہ قلوب نہ واسٰ بنور معرفتِ یا اللہ يا اللہ برحمت الرم الرّین کا تجمہ بنے گا اے اللہ پرور دغار ہم تج سے تیری عالی ضرف و باکرمت ذات کے نور کا واسطہ دے کر واسطہ دے کر تجھ سے درخواست گزار ہے نسل کا بنوروشق الکریم کا تجمہ کیا کہ تو اپنی معرفت و پہچان کے نور سے بنورماح نور سے یعنی روشنی سے ہمارے دلوں اور جسموں کو مان جی طلوع بنا یعنی ہمارے دلوں اور جسموں کو حقیقی حیات و زندگی عطا فرما یہ اس بات کا تجمہ ہے اور یا اللہ تین دفعہ لہٰذا اے پر و نگار اے پرو نگار اے پرو نگار اے رحم کرنے والوں میں سر ارحم سب سے زیادہ رحم شفقت و مہربانی فرمانے والے تیرے رحمت کا واسطہ ہم سے ہماری ان تمام دعاوں کو قبول فرما بے رحمت ارمان کے ایک چیز مانگا جا رہا ہے اے اللہ میں نے جتنی بھی دعائیں شروع سے لے کر ابھی تک چودہ پیراگراف میں تجھ سے مانگا ہے ان تمام دعاوں کا اے اللہ ہاں جی اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم شفقت مہربانی فرمانے والے تیری رحمت کا واسطہ ہم سے ہمارے ان تمام دعاؤں کو قبول فرما دے رحمت ہم, ہم سے ہمارے ان تمام دعاؤں کو قبول فرما بر سرور کائن سلوۃ اللہ صلی اللہ علیہ محمد محمد تو یہ جو دعا ہے ہاں جی یہ آخری پیراگراف میں اس دعا میں آٹھ ازمال حسن کو وسیلہ دے کر یا حیو یا قیوم دو یا زل جلال ول کرام چار یا ود سماوات پانچ یا غیاس مستقسین چھ ہاں اور اس کے علاوہ جو ہے وشک الکریم ہاں جی چھلا جو ہے ساتھ تھے پھر یہ اللہ یا اللہ اس میں اعظم آٹھ تو اس تمام آسما کو وسلہ دے کر ہمیں دعا میں اس آخری گراہ میں چودہ واگ یہ دعا میں آٹھ آسمال حصناک و واسلہ دے کر اللہ سے اللہ کے نور معرفت کے ذریعے دلوں اور اسام کے لحایات حقیقی کا سوال کیا ہے کیونکہ زندہ انسان ہی جو ہے ہی ہے کہ جس کا دل زندہ ہو کیونکہ زندہ انسان جو ہے وہی ہے زندہ انسان حیقت میں وہی ہے کہ جس کا دل زندہ ہو اگر کسی انسان کا دل مردہ ہو ضمیر مردہ ہو تو اسے میت الاحیہ کہتے ہیں قرآن کے اصطلاح میں زندہ لاش, زندہ لاش زندہ لاش زندہ مردہ یعنی زندہ لاش کہتے ہیں یعنی زندہ لاش چونکہ یہ انسانوں کی ہاں جو چونکہ یہ انسانوں کی کھانا پینا چلنا پھرنا اس لیے انسان کہتے ہیں ورنہ جو ہے انسانی اس انسان کو جو انسان کہنے کی وجہ کیونکہ یہ انسانوں کی طرح جو ہے یہ شاز ہے کیونکہ یہ انسانوں کی طرح کھاتا پیتا اور چلتا پھرتا ہے اس لیے انسان کہتے ہیں شاز کو ورنہ حقیقت میں یہ شخص مرا ہوا ہے کیونکہ اس کا دل مردہ ہے کیونکہ اس کا دل مردہ ہے یہ مرا ہوا شخص سے ہاں جی اس لیے جو ہے دل کو زندہ ہو رہنے کی حقیقی حیات دل کے حیات ہے حقیقی حیات قلب اور روح اور دل و دماغ کے حیات ہے وہ زندہ ہے ضمیر زندہ ہے باطن زندہ ہے تو انسان حقیقت میں زندہ انسان ہے اگر ضمیر مردہ ہے باطن مردہ ہے دل مردہ ہے تو ٹھیک ہے چل پھر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں شادی کر رہے ہیں اولاد ہیں یہ سب ہیں تو اس, اس کو انسان تو کہیں گے لیکن یہ حقیقت میں قرآن میں اس کو میت الحیہ کہا ہے زندہ لاش ایک سے زندہ ہے جسم زندہ ہے روح مردہ ہے اس لیے زندہ بھی ہے لاش بھی ہے ہاں جی تو اس کو زندہ لاش بولتے ہیں لہذا ہمیں زندہ لاش نہیں بننا چاہیے انسان وہی حقیقی انسان جن کا ضمیر مڑتا ہے کسی غریب کو دیکھ کر اس پر ترس آتا ہے کسی مجبور کو دیکھ کر اس کے اندر ترس آتا ہے کسی پریشان حال کو دیکھ کر اس کو ترس آتا ہے ہاں جی کسی یتیم کو دیکھ کر اس کے دل میں ترس آتا ہے اس کی دیکھ بھال کے جی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کسی بھی بیچارے کو دیکھ کر پریشان حال کو دیکھ کر وہ اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے یہ زندہ دل ہے قوم کا فکر کرتے ہیں مذہب و ملت کا فکر کرتے ہیں انسانوں کا فکر کرتے ہیں ہاں جی دنیا کے انسانوں کا غریبوں کا فقرا مساکین کا مجبور لوگوں کا پریشان حالوں کا جو لوگ فکر کرتے ہیں ایک قدم ہوئے لوگ زندہ دل ہے ہن ہاں جو لوگوں کے فکر کرتے ہیں انسانیت کی فلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں دین مسلمان ہونے کے ناطے دین اسلام کا اس کو فکر ہے مسلمانوں کے دین کا فکر ہے مسلمانوں کے ہدایت کا فکر ہے معاشرے میں اصلاح کا فکر ہے معاشرے میں خرابیاں آ جائیں تو اس کو دکھ ہوتا ہے فقر و فاقہ پریشانی ہو تو اس کو دکھ ہوتا ہے صرف خود کو پریشانی ہونے کوئی ضرور نہیں ہے معاشرے میں پریشانیاں ہیں لوگ پریشانی تو ان کی پریشانی وہ اپنے پریشانی سمجھتے ہیں تو یہی لوگ زندہ دل روکے ہیں جو دوسروں کا درت کرتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تعات کے لیے کچھ کم نہ طے کر اللہ علامہ نے کہا انسانوں کو ایک دوسرے کو درد دل کے لئے پیدا کیا ایک دوسرے کے دکھ درت میں شامل ہونے کے لیے پیدا کیا ایک دوسرے کے دکھ درت پہ نکلنے کے لیے ایک پر رحم کرنے کے لیے کرنے کے لیے آف و درگزار کے لیے پیدا کیا ہے ورنہ جو ہے ہاں جی عبادت کے لیے تو فرشتے تھے فرشتے بھائی وہ اللہ کے ہاں جب سے پیدا کیا کچھ فرشتے سجدے میں جب سے پیدا ہے کچھ فرشتے رکو میں جب سے پیدا کیا کچھ فرشتے قیام میں ہے ہاں جی بھائی تو فرشتوں جیسے عبادت ہم انسان کیسے کر سکتے ہیں تو لہٰذا ہم انسان کو اللہ نے اسی زمین والوں کے لیے پیدا ہم ہمیں زمینی محلوب بنا کے پیدا کیا چلو زمینی محلوں کے انسانوں کے فلاح کے دکھ درد رکھتے ہیں اللہ کے محلوق کا اپنے دل میں دکھ درد رکھتے ہیں ان کے بارے میں ان کی پریشانیاں دیکھ کر خود پریشان ہوتے ہیں ان کی مشکلات دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں خواہ شکارف ہو رشتہ دار ہو ماں باپ ہو تمام عثمانوں کا فکر انسانیت کا فکر جتنا آپ کے فکر سوچ بلند ہے جو اتنا آپ زیادہ سے زیادہ فلاحی کام کے لیے سوچتے ہیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے سوچتے ہیں نبا پہنچانے کے لیے سوچتے ہیں خیر اور بلائی سوچتے ہیں انسانیت کے لیے اتنا ہی آپ کا دل زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت رہتے ہیں جو کچھ نیکیاں کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں ہاں جی رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں رب کا مشر راضی رہنا اس کا مقصود مطلوب ہوتی ہے ہاں جی اور جو کچھ خدمت کرتے ہیں انسانیت کے فلاح کے معاشرے کے خوش غرب کے زوی الحقوق کے آل ویال کے ہاں جی غریب قربا یتی خوراک کی وہ سب کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں کسی سے کوئی توقع نہیں رکھتے ہیں ہاں جی اور سب لے اللہ, اللہ کر لیتے ہیں قربت لی اللہ کر تو یہی لوگ گنا میں زندہ دل لوگ ہیں جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں جو دوسروں کا دل میں دکھ درد رکھتے ہیں جو کی پریشانیوں سے پریشان ہوتے ہیں دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں غم میں شریک ہوتے ہیں ہاں وہ بہت حساس ہے معاشرے میں ہونے والی پریشانیوں سے تو یہی لوگ زندہ دل ہیں ہاں جی ان کو جو ہے یہ حیات ال... حی... حی القلوب لوگ ہیں لوگ ان کے دل ضمیر زندہ ہے ورنہ اگر جو ہے کہ لوگ پریشان ہو مسلمان پریشان قوم ملت مذہب پر خوشی پریشان اور تکلیفوں میں ہے پریشانیوں میں اور اس کو ٹرس سے مست ہو یہ انسان تھوڑی ہے یہ چونکہ دو پیر پہ چلتا پیتا ہے کھاتا پیتا ہے تو اس کو انسان کہا جاتا ہے ورنہ یہ میت یہ تو آحیہ ہے میں تو میری دعا اللہ تعالی ہم سب سے اس دعا کو اس عظیم دعا صوفیہ کو قبول کریں الحمدللہ جو ہے یہ آج پہ جو ہے یہ دس منیں لکھنے میں یہ پرندرس جو ہے تین دو پہ یہ پرند لکھ چکا تھا آ, تین فروری دو ہزار دو پہ بیس بیس پہ اور الحمدللہ للہ ہم پہ اس کا یہ آج شاخر درس دے رہے ہیں آج چھبیس فروری ہے دو ہزار بیس بیس ہے الحمدللہ آپ سب کو بھی اللہ جزا ذاکر عطا کر